الحمد اللہ وَأَمَّ الغلاام فكَان بَوهُ مُؤْمنِنَين فَخَشينَ أَن يُرهقَهُماَا تُغيان وَوكُفْر فأَرَدْنأَ يُبْدِ لَماَا رَبّهُماَا خَيْرًا منِْهُ زَكات وأأَْرَبَ رحْم وَمَّ الجدارُ فَكَانَ لغلَ مَينتي مَن في المدينةِ وَوكانَ ت تحتهُ كَزُلهما وَوكانَ أبهُماَا صالح فآراد ربک أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمتا من ربک وما فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا صدق اللہ العزیم رب شرح لي صدري ویسر لي امري وحلو العقدة من لثانی فقه قولی آمین یا رب العالمین اللہ تعالی کے فیصلوں کی حکمت اور اسباب کی اہمیت بہت سارے فیصلے بہت سارے کام جو ہمیں ناگوار گزرتے ہیں یہاں تک کہ حضرت موسا علیہ السلام کو بھی ناگوار گزرتے ہیں ان میں متعلقہ انسان کی بلائی اس کی بہتری ہوتی بڑا پیارا اللہ تعالیٰ نے انداز اختیار کیا وہ آشا ان تخر شاہیم و خیر اللہ کم و آشا ان تو حب و شرالم و اللہ ان تم اللہ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہے مگر وہ تمہارے لیے شر ہے اس میں تمہارا برا ہے اس میں تمہارا نقصان ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یہاں حضرت موسا علیہ السلام قضاء و قدر کے اس نمائندے کے ساتھ جاتے ہیں جس کی کچھ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ اپنے اس روٹ پہ جاتے ہوئے متعلقہ کام کرتے چلے جاتے پہلے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پری پلانڈ ہے شیڈیول لے کے نکلے ہیں اپنا روڈ میپ لے کے نکلے ہیں کہاں کہاں سے جانا ہے کس اور کام کرتے ہوئے جانا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب تعلیم کے لیے تاکہ سیکھیں پہلے ایک کام کیا پھر دوسرا کام کیا پھر تیسرے کام کے لیے ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں گاؤں والے اتنے شریف لوگ ہیں کہ مسافروں کی مہمان نوازی کے لیے تیار نہیں ہو اب یہ اس گاؤں کا ماحول ہے جس کا ایک نقشہ کھینچ دیا گیا ہے اس انتہائی خودگرز گاؤں کے اندر اللہ کا ایک نیک بندہ ہے اس کے دو بچے ہیں بچے چھوٹے ہیں بندہ بیمار ہو جاتا اسے لگتا ہے کہ میں نے بچنا نہیں ہے اس کے پاس جو کچھ بھی اس وقت کے سکے تھے ڈالر پاؤنڈ تو نہیں تھے اس کے پاس جو بھی سونا اور چاندی تھا اس نے ان کو اکٹھا کیا اور ایک جگہ دفن کر کے وہاں ایک دیوار بنا دی تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی تعمیر کرنے کے کام میں کھدائی کرے تو وہ سونا چاندی نکل آئے وہ پھر ہڑپ نہ کر جائے میرے بچے کمزور ہیں اس نے ایک سبب اختیار کیا وہ سونا چاندی جو بھی تھا دفن کیا اور اپنی انسانی حدود کے اندر جو اسباب تھے ان کے دفاع کے وہ اس نے اختیار کیے اس کے اوپر ایک دیوار بنا دی کے بعد اس نے اللہ سے دعا کی ہوگی فردگار جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا ہے، تیرے حوالے ہے کیا ہوتا اس میں جو ایک سبق ہے وہ یہ ہے کہ اسباب کے بارے میں کہا جاتا ہے السباب یا جو ممجود اسباب جو ہیں یہ اللہ کا پھیلایا ہوا ہاتھ جن کے ذریعے وہ تمہاری مدد کرتا اللہ چاہتا تو ہم بغیر اکسیجن کے بھی جی سکتے تھے لیکن اس نے اسباب بنایا اب کوئی آدمی کہے جی بے نمازی بھی اکسیجن سے جی اور نماز پڑھنے والا تحجر پڑھنے والا بھی آکسیجن سے جیے پھر تو اللہ پر توقع ہی نہ ہوا میں سانس ہی نہیں لوں گا الفی ڈال کے ناک بند کر دیتا ہوں جی سکے گا نہیں یہ دنیا دار اسباب ہے ہم دنیا میں آئے ہیں تو پیراشوٹ کے ذریعے نہیں آئے کچھ سباب بنایا گیا ہے پہلے سے تھے ہم. ہمیں براہ راست معین قریشی کی طرح نہیں بھیجا گیا سباب بنائے اور ان اسباب کا احترام سے کھایا یہ نہیں کہا کہ اصل تو میں ہوں لہٰذا ماں باپ کو جو ہے وہ جوتیاں مارو نہیں ہاں تمہاری جنت ان کے قدموں کے نیچے کیوں ہاما لاتھ قرہن و گاہرا وہ و ہوں فسالو سلا تھو شہرن حمالت ہو امن آلہ واہن مشقت پر مشقت برداشت کر کے اس کی ماں اٹھائے رکھا حمالت ہو اٹھائے رکھا تو بھی اسے تکلیف رہی وزا تھو قرہن کو پیدا کیا تو بھی تکلیف سے پیدا کیا تو کیا واقف اللہ ما جناحد الشہ اپنے کندھے ان کے سامنے جھکا کے رکھا ولا تک اللہ ما ارفن ان کو اف بھی نہیں کہنا ولاً ہر اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں تو اسباب کا احترام سکھایا جا رہا ہے میں نے ان کے ذریعے تمہیں بھیجا اور ان کے ذریعے تمہیں پالا موسا علیہ السلام کو فرام کے ذریعے پالا گیا اور جب وہ پلٹ کے انہیں بھیجا گیا وہاں تبلیغ کے لیے تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے بات نرمی سے کرنی ہے آفٹر آل اس نے آپ کو پالا ہے دعوت اپنی جگہ پر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں شرک چھوڑنے کی تو ہی اختیار کرنے کی لیکن یا آبات یا آبات یا آبات اسباب اللہ کا پھیلایا ہوا ہاتھ ہے اس لیے کہا عید الحمتا تم نو تم امر الخیل تربون ابی ادب اللہ واد اسباب اختیار کرو اس لیے کہ لوگ خدا سے نہیں ڈرتے ان اسباب سے ڈریں گے تمہارے گولہ دے کے تمہاری توپیں دے کے تمہاری تلوار نیزے گوڑے دے کے وہ ڈریں گے لہذا ڈر کے ذریعے اس جنگ کو روکے رکھو بھرنا تو اگر کوئی کمزور ہے تو یہ تو ٹینڈر نوٹس ہے طاقتور کے لیے جاؤ مجھے مارو ہاں آگے اگر دوسرا بھی طاقتور ہے بیلنس ہے تو جنگ نہیں ہو اسباب ہے اسباب اختیار کیے اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے خود کر دیا گاؤں والوں سے امید کوئی نہیں تھی وہ آپ کیسے شریف لوگ ہیں آپ نے دیکھ لیا گاؤں میں رہتے ہوئے آدمی کے آپس میں دعوت وغیرہ بھی ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے لیکن جو باہر سے آتا ہے اس کے لیے تو ہر آدمی جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے تو دعوت کی جاتی لیکن وہ ایسے شریف ہیں کہ آنے والے مسافروں کو بھی نہیں بخشا ہوں. ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ آپ دیکھیں وہ اللہ کا بندہ اسباب اختیار کرتا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اب اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ یہ دیوار اس وقت گرے جب یہ بچے جوان ہو جائیں جب لوگ اشدھا صرف جوان نہ ہو جائے بلکہ جان بھی ہو ان کے اپنی پختگی کو پہنچ جائے لہذا اس دیوار کی ٹائمنگ مقرر کر دے اس کو کہتے ہیں ٹائم بانگ کمبلا تھا راجا ربوں کا شوہا ہوما وہ تخریجا کنجا ہوما تیرے رب نے مجھے ٹائم فکس کرنے کے لئے بھیجا ہے دیوار کا کہ اس سے پہلے تم نے نہیں گرنا اور بھی ذریعے ہو سکتے تھے سارے بستی والوں کو نیک بھی بنایا جا سکتا لیکن وہ اس آدمی کا جو اختیار کیا وہ سبب ہے اللہ تعالیٰ نے اسی میں برکت ڈالی وہ گئے ہیں اور انہوں نے جا کے اب انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ان سے مزدوری کیوں نہیں اگر آپ چاہتے لتاخست آلے ہی اجرا بھائی میں کیسے مزدوری لیتا میں نے تو گاؤں والوں کا کام نہیں کیا مجھے تو بھیجا ہے رب نے تو جس نے بھیجا مزدوری اسے لینی ہے نا بول ماسالمی نظریہ یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ اللہ نے بھیجا ہے اس کا جو بدلہ ہے وہ اللہ کے ذمہ لوگوں کے ذمہ نہیں ہے یہ لوگوں کا کام نہیں ہے میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور مجھے اجر بھی اسی سے چاہیے تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے لے سکتے تھے کوئی ادرت چدرت روٹی چوٹی کھا لیتے میں میں یہ کام نہیں کر سکتا میں کسی اور کام کسی کا بھیجا ہوا ہے اللہ نے بھیجا تھا آرات ارب بوکا تیرے رب نے یہ چاہا اور اس نے مجھے یہ کہا کے جا کے دیوار کی ٹائمنگ مقرر کر اب اللہ ڈائریکٹ حکم بھی دے سکتا تھا ہماری موت کا بھی کوئی سبب رکھا ہے بھی موت ہو سکتی تھی جبرائیل کو وکیل الوزارہ بنایا وکیل الوزارت موت کل یا توفا کم مالا کل موت الزیب بکیلا وزارت موت کا انڈر سیکرٹری ہے اس کو وکیل اس کو ٹھیکہ دیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ یتوفاکم اللہ تمہیں وفات دیتا ہے ربی و یمیت وہی مارتا ہے وہی زندگی دیتا ہے لیکن اسباب کے ذریعے زندگی بھی دیتا ہے اور اسباب ہی کے ذریعے موت بھی دیتا ہے تو اللہ تعالی نے ان کو بھیجا یہ گئے انہوں نے جا کے دیوار کو چاہے وہ مائل تھی گرنے پر یا کوئی اور اسباب تھے اس کے گرنے کے اس لیے آدمی کو بھیجا گیا کہ جاؤ بھائی جا کے ہاتھ شاید پھیرو برکت ڈالو اس میں جا کے تاکہ جب وہ جوان ہوں تو یہ گرے اور پھر ان بچوں کو اب ان بچوں کو بتایا بھی نہیں جا سکتا تھا بچے ہیں وہ جا بتا دیتے کسی کو بھی انکل وہ ہمارے ابو کہتے تھے یہاں پہ میں نے سونا دفن کیا ہو بچے سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے وہ بندہ چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنا خیال رکھا ہے کہاں سے قضاء و قدر کے نمائندوں کو بھیجا ہے بھولا نہیں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات پہ قدرت عطا فرمائی تھی ہوا وغیرہ بھی ان کے قابو میں تھی بڑے بڑے افرید تھے اور ان کی تعریف اللہ نے کی کہ ان کے ہر وقت بڑے بڑے تالابوں کی طرح لگان ہوتے تھے جیسے دیگیں ہوتی ہیں نا ان کی دیگیں تالابوں جتنی بڑی ہوتی تھی وہ قدور ہر وقت ٹکی ہوئی دیگے. وہ ہر وقت جلتی رہتی تھی اور وہ کھلاتے رہتے تھے بڑے سخی طبیعت ایک دن شوق آیا کہنا کہ اللہ میں تیری مخلوق کی ضیافت کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تھی کہ اسرار جب زیادہ کیا چیمٹی جو ہے اس کی ذمہ داری حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگا دی کہ یہ چیمٹی جو ہے یہ آپ کے سپورٹ ہے اس کو آپ نے فیڈ کرنا انہوں نے پوچھا اس چیمٹی سے کہ تمہارا کتنا ہے روز کا خرچہ کتنا ہے کیا اس نے بتایا کہ میں دو دانے روز کے گندم کے جو ہے وہ کھا جاتے دال دی ہوں انہوں نے اس ترتیب سے دوسرے دن انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک دانہ تو اس نے کھا لیا مگر ایک دانہ پڑا ہوا ہے تو انہوں نے اسے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا تمہارا کیا ہے روز کا کوٹا کتنا ہے اور تم نے کہا تھا دو دانے میں کھاتی ہوں روزانہ ایک دانہ پڑا ہوا ہے اس نے کہا سلیمان پہلے میرا رزق رب کے ذمہ تھا وہ ماں کہا ربوں کا نسہ اور رب بھولتا نہیں مجھے یقین ہوتا تھا کہ روز کے دو دانے پہنچ جائیں گے میں روزانہ کھا جاتی اب تو معاملہ تیرا ہے نا ہو سکتا ہے تجھے دو دن یاد ہی نہ آئے تو میں نے تھوڑی سی بچت کر کے رکھ لی یہ دانا بھی ریزرو کے طور پر رکھ دیا ہے کہ اگر آپ کو ایک دو دن یاد نہ آئے تو میں گزارا کر لوں یہ کہ آپ انسان ہیں خلوص کے ساتھ بھی آپ بھول سکتے تو چونکہ جیمے اللہ کے تھا لہذا اللہ بھولا نہیں ہے کس بستی میں بھیجا ہے بندے کو کہاں سے سفر کرتا ہوا گیا ہے وہ کشتی کے ذریعے اور کشتی میں بھی اپنا کام کیا پھر وہاں گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوالیفکیشن اللہ تعالی نے کوٹ کی, کی, کی ہے کہ کیوں اللہ نے ان کا اتنا خیال رکھا ہے وہ کانا ابو ہما ان کا باپ نیک تھا یہ وجہ بیان کی لہذا ہم ان کے کفیل تھے پر ہم نے یہ بندوبست کی یہ تو ہو گئی حکمت کہ بظاہر سارے معاملات اگر علیہ اسلام کی سمجھ میں نہیں آئے اور وہ ٹوکتے چلے گئے حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا اور ساتھ انشاءاللہ بھی کہا ہوا تھا اور یاد کیا تھا ولا اسیلا کامراہ میں تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کروں برداشت نہیں کر اب بظاہر جو واقعات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ اور موسا علیہ السلام کو بھی نظر آ رہے ہیں غلط امرا اور نکرا ہم نے منکر کام کیا ہے نے بڑا سوچا ہوگا حضرت موسا علیہ السلام نے کہ اس میں کوئی پہلو ایسا بھی نکلا ہے آپ انداز ہوگا کہ کوئی گنجائش نکل آئے میں نے وعدہ کیا ہوا ہے میں نہیں ٹوکوں گا کوئی تھوڑی سی بھی مجھے گنجائش مل جائے تو میں صبر کر لوں گا اس میں یہ ایک ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی نظر نہیں آئی بندے نے آپ کو مہربانی کر کے مفت میں بٹھا لیا ہے اپنی کشتی پر آپ نے پھٹا توڑ دیا بچے کھیل رہے ہیں بچے کو پکڑ کے آپ نے مار دیا کیا اس میں حکمت ہو سکتی کیسے صبر کریں توک دیا تو قتل تفسکری نفس اس کے باوجود ان میں حکمت تھی اسی طرح اگر کسی انسان کا کوئی بچہ مر گیا ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے اس کے لیے اب اگر اللہ تعالی کو یہ پہلے سے پتا تھا ان یورما توغیان و وہ بچہ جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی اور اشیاانی اور کفر کے ذریعے انہیں تکلیف پہنچائے گا تو اللہ نے پہلے کیوں دے دیا ان کو یا فائل بعد میں پڑی ہے سوال تو یہ ہے کہ معاملہ اللہ کا ہے بچہ دینے سے پہلے اس کو پتا ہے یہ کیسا ہے بعد میں مارنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی بعد میں فائل نظر سے گزری تو پتہ چلا بھائی کیونکہ اب یہ نیک ہو گئے لگا اب جا کے بچے کو مار دو نہیں اللہ کو پہلے بھی پتا ان کو پتا نہیں چھوٹا بچہ ہے مر گیا وہ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا سمجھ اس صبر کے عبض اللہ تعالیٰ ان کو وہ دے رہا ہے اگر یہ بچہ نہ ہوتا نہ مرتا نہ مصیبت پڑتی ان کی پروموشن نہ ہوتی اس تک بات سمجھ لگی کہ نہیں لگی جب تک پروموشن نہ ہو سکسٹی سے نائنٹی تھاؤزینڈ والی اکاموڈیشن نہیں ملتی پہلے آپ کا گریڈ آپ ہونا چاہیے اس میں آپ کی پروموشن ہونی چاہیے اللہ تعالی اس بچے تک پروموٹ کرنے کے لیے ان پر مصیبت ڈالی انہوں نے صبر کیا اللہ تعالیٰ نے پروموٹ کر کروموٹ ہو گئے تو وہ بچہ ملا وہ جو ان کا خدمت گزار اور ان کے لیے صدقہ جاریہ رہا بننے والا اسی طرح دیگر معاملات بھی ہیں جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے پیچھے اللہ کا اذن لے کے آتی ہے ایسے ہی نہیں آتی بندہ مومن ہے تو اس میں ہے نا کہ پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ملتا نہ گرتا ہے ماساب امن مصیبت ان فل ارد و سکم کوئی مصیبت نہیں آتی نہ زمین پر نہ تمہاری جانوں پر اللہ فی کتاب من قبل وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے پروگرامنگ ہوتی ہے اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو منظوری ہوتی ہے اللہ کے یہاں سے وہ نہیں ہو سی بانا اللہ ماں کہتا ہوا مولانا بظاہر ہمیں تکلیف بھی ہو رہی ہے لیکن اللہ کے بارے میں جو ہے وہ سوئے زن نہیں ہونا چاہیے روشنی زن ہونا چاہیے کیوں ہوا مولانا نا ہمارا مولہ ہے ماں باپ بچے کو کڑوی دوا بھی پلا دیتے ہیں مگر بچہ بچے کے اندر سوئے زن پیدا نہیں ہوتا پھر بھی ان سے لپٹتا ہے کیوں ماں باپ ہے میرا برا نہیں سوچے اچھا ماں باپ بچپن میں برا نہیں سوچ سکتے جب وہ ایک ہاتھ سے ایک انگلی سے تیرا ٹینٹوا دبا سکتے ہیں اس وقت جب ان پر بوجھ بنا ہوا ہوتا ہے اس وقت وہ تیرا برا نہیں سوچتے ہیں جب تو جوان ہو جائے گا کام پر لگ جائے گا پھر ہمیں کوئی آستہ آستہ کان بھرنے شروع کر دیتا ہے یہ تیرا برا چاہتے ہیں یہ تیرے خیر نہیں ہیں مارنے کے لیے جب انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی صرف کمبل سردیوں میں تیرے اوپر سے ہٹا دیتی ماں تو تو مر جاتا گولی مارنے کی ضرورت نہیں تھی. کوئی شرطہ بھی اسے پوچھنے والا نہیں تھا اس وقت وہ تیرا خیال رکھتی رہی جب تو بوجھ تھا جب تیری ساری گندگی وہ جو ہے آج اس کے ناخنوں میں ہوتی تھی آج جب تو جوان ہو گیا سج دج گیا آج چابی دی جاتی ہے کہ جی وہ ترے بدخار انہیں تو تیرا بھلا چاہیے نہیں یہ تو میں گم خار آپ کی اگر میں نہ ہوتی تو آپ کا پتہ نہیں کیا اثر ہو جائے جی تو بظاہر کوئی بھی مصیبت آئے اس کی حکمت اللہ کے پاس ہوتی ہے لہذا مومن کو یہی کہا گیا ہے اللہ جی نے مصیبت للہ و اللہ. ہم اللہ کے. مصیبت کہاں سے آئی ہے اللہ کے پاس سے آئی ہے ہم کون ہیں ہم اللہ کے ہیں اس کا مطلب ہے اس میں کوئی حکمت ہو گئی وہ برتن دھونے والی جو برتن دھوتی ہے وہ پہلے مٹی اور وہ اب تو یہ لوگ چلا ہے نا پہلے تو وہ صابن ہوتا تھا برتن دھونے والا اور ریت کی ڈھیری لگی ہوتی تھی اور وہ... ریت اور وہ مکس کر کے وہ مال, مال لگاتی جاتی تھی برتن رکھتی جاتی تھی لگاتے ڈھیر دی. لگ جاتا تھا وہ اس میں اگر کوئی اچھا برتن بھی آ جاتا تھا برتن اکٹھے کرتے ہوئے بعض وہ گلاس بھی آ جاتے جو بھی یوز نہیں ہوئے وہ ان کو بھی وہ صابن اور مٹی مال دیتی گندا کر دے سانپ کو بھی گندا کر دے. لیکن کیوں دیکھنے والا کہے گا کہ یہ جو مٹی مال کے اور یہ مال کے تو رکھتے چلے جا رہے نہیں اس لیے کہ اب جب وہ مٹی دھلے گی اب وہ چم چم کر رہا ہوگا نا گلاس وہ پیالہ وہ پلیٹ جو بھی اسی طرح جب اللہ تعالیٰ مصیبت کا صابن لگاتا ہے نا بازار پتہ چلتا بٹ لیکن اس سے جب بندہ نکلتا ہے سارے گنا دھلے ہوئے ہوتے صاف ستھرا تو ان کے پیچھے حکمت اس کے بعد جو اگلا معاملہ ہے میں نے اس باب کی بات کی تھی اس میں تو اللہ تعالی نے کھل کر بات کرانزل کرن <قَرْنَائِن> کل ستل علیہ کو من بکرا یہ آپ سے ذل کے بارے میں پوچھتے یہ زل جو تھا قرن کہتے سینگ کو دو بادشاہیاں ان کے اندر لہذا ان دو ملکوں کو ظاہر کرنے کے لیے سیمبل کے طور پر بادشاہ کے یہاں ماتھے کے درمیان ایک سنگ ہوتا ہے کر جو تاج پہناتے ہیں اس پہ پھول لگا ہوتا ہے یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ اس ایریے کیسا لاٹے بادشاہ انہوں نے دو قرن رکھے ہوئے تھے ایک میڈیا کی سلطنت تھی ایک دوسری سلطنت تھی دو سلطنت لہٰذا دو سینگ تھے تو ان کے اپنے سینگ نہیں تھے جو تاج انہوں نے پہنا ہوا تھا اس تاج کے دو سینگ تھے لہذا ان کو کہتے تھے زل کرنا دو کرنوں والا دو سنگھ ہوا فرمایا ان مک کرنا لہو فی ہم نے انہیں زمین میں تمکن عطا کیا تھا آتینا ہو من کل شہ ان اور ہم نے انہیں ہر چیز کے اسباب عطا کر دیے دیکھیے تمکن کیسے دیا اسباب عطا کی تو انہوں نے کیا کیا فاتبہ آسا انہوں نے ان اسباب کو فالو کیا پیچھے لگ گیا سباب کے انہیں یوز کیا انہیں استعمال کیا اب جا کے تو وہ ذلکر کر بنے ہیں نفی نہیں کی اسباب انکن نہ لاؤ فی زمین میں ہم نے توکو فرمایا اور اسباب میں سے ہر چیز ان کو دی اب اسباب کو استعمال کرنا ہے رب پر توکل کرنا ہے اپنا اپنا کام ہے ایک آدمی اگر شادی نہیں کرتا اور تعویز لے کے پیتا بھی اور گلے میں بھی لٹکا لیتا کہ اللہ اس کو اولاد دے قادر ہے نا ان اللہ لالا کل شہین قدیر تو بندہ اب توقع رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کو جبرائیل دروازہ کٹکھٹا کے بچہ پکڑا جائے گا اسے. ایسا ہو سکتا ہے اپنا اپنا کام ہے یہ اللہ کی حکمت اس لیے کہا گا کہ سبب کو جٹلانا اللہ کی حکمت پر اعتراض ہے کہ تُو نے یہ ذریعہ کیوں اختیار کیا وہ کیوں نہیں اختیار کیا توں نے ایسے کیوں کیا ایسے کیوں نہیں کی وہ اس کی انسلٹ ہے ایک رواج میں ملتا حضرت موسا علیہ السلام کو بخار ہو گیا کہنے لگے اللہ تعالی شاخی ہے دے اس کا حکم چاہیے نا شفا دے دے گا تین دن ہو گئے بخار نہیں ٹوٹا ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے بے سود وہی نازل ہوئی فرمایا موسا تو اپنے صبر سے میری حکمت کو شکست نہیں دے سک میں نے بیماری پیدا کیا ہے تو اس کی دوا بھی پیدا کیا ہے دوا کھا شفا دے دوں گا ماںض اللہ دا اللہ نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی نازل نہیں کی مگر اس کے لیے اس نے دوا بھی پیدا کی استعمال کرو تو اسباب کی نفی کر دینا اصل میں اللہ کی حکمت پر اعتراض ہے سینا زوری ہے اور یہ عدم علم کی نشانی آپ حقیقت کو پائے نہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ تجھے بغیر آکسیجن کے بھی زندہ رکھ سکتا ہے بغیر پھیفڑوں کے بھی زندہ رکھ سکتا ہے یہ گوردوں کی کیا ضرورت ہے پھر پھیفڑوں کی کیا ضرورت ہے آکسیجن کی کیا ضرورت ہے دیکھتے نہیں ایک جال بن دیا اللہ تعالیٰ نے اسباب کا بابا انہوں نے ان اسباب کو اختیار کیا تقوی یہ نہیں ایمان یہ نہیں توکل یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب کو استعمال نہ کریں آپ اسباب کو استعمال کریں اور نتائج کے لیے اللہ پر توکل کریں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو سین دیکھتے ہیں قید سالی ہے اور خشک سالی ہے اور باہر سے ایٹ جا رہی ہے بچے بھوکے مر رہے ہیں خواتین سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی مانگ رہی ہیں یہ کوئی اچھی بات تو نہیں کہ ہم بندے تو اللہ کے ہیں لیکن آٹا روٹی جو وہ ہمیں کافر آ کے دیں لائنوں میں لے کے ٹھیک سی جی بات ہے نہیں اسلام یہ نہیں کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں تمام اسباب کو اختیار کیا حالانکہ آپ کو جبرائیل کی معیت بھی حاصل تھی جبرائیل کو حضور کہتے یہ کر دیں جی یہ کر دیں جی یہ کر دیں, جی یہ کر دیں جی جبرائیل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ حضور حضرت حذیفہ کو کہہ رہے ہیں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم میں ان کے ذمے ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا لہذا حضور ان سے کہتے ہیں کہ جا کے مجھے خبر لا کے دو غزوہ حزاب میں جا کے خبر لا کے دو کہ کافروں کے کیمپ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے کیا سچویشن ہے رات کو طوفان آیا بڑا سخت اس وقت کیا سچویشن ہے وہاں کی کون جائے گا اور پیکج کیا ہے جو جا کے خبر لائے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا جبرائیل نا کو نہیں بلا رہے اس لیے کہ جبرائیل یہ بات پہلے کہہ کے گئے ہیں ماں تا نزال و الا بمر رب کا لاہو ماں بہینا دینا و ماں خلفانہ وَمَا ماں بہینا ضالح کا وہ ماں کا ہم تو رب کے ایزن کے ساتھ آتے ہیں اب فوری ضرورت ان کو بھیجا ہے اسی طرح وادی نخلا میں اپنے آدمیوں کو حضور نے آپ جب طائف سے جاتے ہیں نیچے تو وادی نخلا ہے تھوڑے سے طائف سے نکلے آپ داسیہ 15 پندرہ کے بیس کلومیٹر نیچے دائیں ہاتھ پہ وادی نخلا کا بورڈ لگا ہو وہاں اپنے بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہتے ہوئے وہاں جاسوس بٹھائے ہوں اس لیے کہ یہ دو میجر سٹی تھے اور مکہ ان کے درمیان جو آمد و رفت کافلوں کی تو پتہ چلتا رہے کہ کیا سچویشن ہے اور اگر یہاں سے کوئی مسالہ گرو جاتا ہے مکے تو پتہ چل جائے اس لیے کہ روٹ اسی طرف سے تھا کہ بھائی کوئی حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو حضور کو جاسوسی کی کیا ضرورت اللہ تعالی بتا دے حضور اللہ پر تو کر کے بیٹھ جاتے کہ اگر میں خطرے میں ہوں گا تو اللہ تعالی جبرائیل کو بھیج کے مجھے بتا دے گا مجھے جاسوسی کا نظام سیٹ اپ کرنے کی کیا ضرورت ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے اسباب اس لیے پیدا کیے ہیں کہ آپ ان کو اختیار کو سونا چاندی بھی دے سکتے دو چار بوریاں بھری ہوئی ہوتی ہیں اور حضور اس کو خرچ کرتے رہ پیشکش کی گئی کہ آپ کے ذاتی استعمال کے لیے ہم ذاتی استعمال کے لیے آپ چاہیں تو عود کو سونے کا بنا دیں لیکن بات رب کی قدرت کی نہیں بات رب کی حکمت کی ہے کیوں کہا گیا منز اللہ جی اللہ دلہ کردن کون اللہ کو قرض ہنسنا دے گا اللہ قرض مانگ رہا ہے اس پہ بعض منافق یہ جملہ کسا کرتے تھے ان اللہ فقیر و نحن قد سمع اللہ قول کہ لو ان اللہ فقیر و و اللہ نے ان کی بات سن لی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر اور ہم غنی سنخت بما قالو ہم نے یہ آن ریکارڈ ہم ان کا جملہ ہم نے سنخت دیکھ کے رکھیں گے پھر انہیں بتائیں تو یہ تانے سننے کی بجائے ڈائریکٹ اللہ تعالی سونا چاندی حضور کو نہیں خجوریں ایک مٹھی پر کھجور ایک بندہ لے کے آ رہے ایک صاحب ابھی جب چندہ ہو رہا تھا جہاز کے لیے تو اخبار میں لکھا ہوتا ہے کہ خاتون کے پاس صرف ایک مرغی تھی وہی انڈا دیتی ہے بیچ دیا کبھی یا گھر میں بنا لیا وہ مرغی لے کے آئی ہے دینے کے لیے کیا بات غریب عورت ہے بیوہ عورت ہے اس کا وہی سارا خزانہ وہ لے آئی ہے اب دیکھنے والے کو وہ مرغی نظر آتی ہے اللہ کے یہاں وہ کیا ہے جیسے اس نے نام تو لکھوا لیا نا اللہ کو دینے والوں میں اللہ کو قرض دینے والوں میں نام تو بڈی نے لکھوا لیا نا دے کے بات تو اس کی ہے کہ اس کنسورشیوں میں کون شامل ہے جو رب کو قرض دے رہا ہے جب یوسف علیہ السلام کی بولی لگی تھی منڈی میں بکنے آئے تھے مصر میں کابل والے میں. بہت سارے لوگ آئے بادشاہ خریداروں میں تھا ایک بوڑھیا کے پاس سوت کی وہ بٹی تھی سوت جب کاٹتے ہیں تو اس کے بعد اس کو چڑھاتے ہیں نا ایک وہ گولا سا بنا رہا. وہ تھا. اب وہ بھی لے آئی اس کے پاس وہی وہ تھا نا سارا خزانہ ہنڈریڈ سب لے کے وہ میدان میں آگے بولی لگانے کے تو کسی نے کہا کہ تو کیا سمجھتے تو خرید لے کسی نے کہا نہیں لیکن یوسف کے خریداروں میں نام تو ہو جائے گا نا یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معبد میں بیٹھیں یہودیوں کے بہتر مقدس کی بات تو لوگ صبح سے آ رہے ہیں اور خزانے پہ تو ڈال رہے پڑا ہوا تھا وہاں پہ جا رہے شام کے وقت اثر کے وقت ایک گڈی سی عورت آتی ہے اور وہ ایک ہے تو دوپٹے کے ساتھ صاف کرتی اگر تاشا سے دیکھا جب بھی کچھ دیا کرتی تھی تو وہ اس درم کو خوشبو لگا کے دیا کرتی تھی تو اماں کہ اب یہ کیوں کرتی ہیں کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب تم کسی کو اللہ کی راہ میں دیتے کوئی بھی فقیر ہے مانگنے والا تو وہ اس کے ہاتھ پر پڑنے سے پہلے رب کے ہاتھ پر پڑتا ہے اس لیے خوشبو لگا کے دیتی تو بوڑھی نے جب اپنے دوپٹے سے صاف کر کے اس کو ڈالا تو تڑپ اٹھے حضرت سال سے یعنی جب اس کا ریٹ لگا نا اللہ کے یہاں اس درم کا کہ لگے صبح سے یہ لوگ ڈالنے والے جو آ رہے ہیں تم دیکھ رہے تھے کسی نے ہزاروں دیا کسی نے دیا ان سب سے زیادہ اس بڑی کے ایک درم کا ریٹ لگ گیا تو جو تھے انہوں نے کہا کہ ادرت یہ کیوں ہوا انہوں نے کہا اس لیے کہ لوگوں نے پیسے میں سے پیسہ دیا اور اس عورت نے بھوک میں سے پیسہ دیا اس کا ہے یہ چاہتی تو اسے ایک درم کے بدلے روٹی لے کے کھا سکتی تھی مگر اس نے پیٹ کا خیال نہیں کیا فاقے میں سے اس نے دے دیا اللہ نے اس کا ریٹ سب سے زیادہ لگایا نہ کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتا وہ تو دیکھتا ہے جذبے کو اب اس درم میں اللہ برکت دے اس مرغی میں اللہ تعالیٰ برکت دے اس وٹی میں برکت دے نامہ مال میں تو لکھ لیا گیا جو کچھ بھی تھا اسباب فت باس اللہ تعالی نے آپ کو سلطنت دی ہم نے جب دنیا پہ قبضہ کیا تھا تو نیرہ کوئی ایسا نہیں کہ ہم جا کے انہیں مسواب دکھاتے تھے اور وہ ہتھیار ڈال دیتے بہترین تلواریں بھی ہوتی تھی نیزے بھی ہوتے تھے لڑنے والے بھی ہوتے تھے پھر یہ کہ بور پریکٹس بھی کرتے رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کہنا یہ تھا کہ تمہارا نیزوں سے کھیلنا مجھے تمہارے نفر پڑنے سے زیادہ محبوب ہے یعنی ایک بندہ نفل پڑ رہا ہے اور دوسرا بندہ بازی کر رہا ہے نشانہ پکا رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں وہ منظر حضور کو زیادہ پسند نشانہ پکانے والا بس بات ہمارا بہترین اس وقت نظام حکومت تھا ہمارا بہترین اس وقت دفاعی نظام تھا بہترین جرنیل چن کے رکھے جاتے تھے سلیکشن ہوتی تھی قد ناپے جاتے تھے عمریں دیکھی جاتی تھیں مالی نظام اس قسم کا بنایا گیا تھا یعنی نظام آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ والا نافذ کریں لیکن اس سے پہلے مالی نظام تو وہ ہونا چاہیے یہ ہے اسباب کی دنیا لہٰذا یہاں اسباب میں بھی تمہیں آگے بڑھنا ہے اسباب کو بھی تم اختیار کر فاتبع سا بابا کو ذلکر بنایا اسباب نے فاتبع بابا اللہ تعالی نے اس پورے قصے میں ان کی عبادت کا ذکر نہیں کیا کہ وہ اتنے ہزار نفر روزانہ پڑھتے تھے مہینے میں اتنے روزے رکھتے تھے ان کا ذکر نہیں کیا ان اسباب کو استعمال کرنے میں ان کی فطرت بتائی کہ بندہ نیک تھا اور ان ذرائع سے وہ ان کو جب کہا گیا کہ یہ بندے آپ کے حوالے ہیں امان تو اگدے ایمان تتخذ تاخافیم حسنا آپ چاہیں تو ان پہ سختی بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان کے ساتھ نرمی بھی کر سکتے ہیں اچھا سلوک بھی کر سکتے ہیں تو انہوں نے واضح کیا کہ اللہ جو تیرے غلام ہیں جو تیرے حکم کے مطابق چلیں گے ہم تو ان کے ساتھ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اسباب کی اس دنیا میں اسباب کو ہم نے استعمال کر اور اس کے لیے میں کہا گیا ہے تو ہبون ابی ادب اللہ وادی نملا اللہ عالم ہوں دیکھو تمہاری طاقت اتنی ہونی چاہیے کہ دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے سے پہلے سو بار سوچے کہ کروں یا نہ کروں الموکمن و کا وہی من المؤمن احبو اللہ تعالی کو وہ مؤمن جو قوی ہے جو اگر جاتا اور کہیں کسی کو کہتا ہے بند کرو یہ کنجر خانہ تو وہ اس کے مسل دیکھے تو فورن شٹر کھینچتے یہ تو رواٹے توڑ دے پتلا سا دبلا سا مریل سا بندہ جاتا ہے پھونک مارو توڑ جائے وہ اس کو جاؤ حکم وہ بھی وہی وہ دے رہا ہے اور بند کرو یہ تو کہے گا پلوان جی اگلا دروازہ تک دیکھو المن القوی جسے دیکھے تو کفر کو پسینہ آ جائے خیر ان وہ بہتر ہے اور اس لیے اللہ کو محبوب بھی ہے اس لیے کہ اس کے امر میں بھی زور ہوگا اور اس کی نہیں میں بھی زور ہوگا اب مشورہ عام بھی دیتے مشورہ دوسرے بھی دیتے ان کا مشورہ قانون بن جاتا ہے ہمارا مشورہ مشورہ ہی رہتا ہے ہماری کہیں آواز سنی جاتی ہے نہیں چھپن ملک ہیں آپ چھپن سے بھی زیادہ ہو گیا ففٹی کے لگ بھگ لیکن ہماری کہیں شنوائی کوئی نہیں ہے ہماری بات مشورہ ہی ہوتی ہے مان لو تو بھی بھلا نہ مانو تو بھی بھلا دینے والے کا بھی بھلا نہ دینے والے کا بھی تو کیوں طاقت کوئی نہیں ہے ہمارے پاس وہ بم نہیں ہے جو ایک بڑے اعظم سے دوسرے بڑے اعظم تک جائیں اگر وہ ہوتے تو ہماری بات میں بھی زور ہوتا کس چیز کی کمی ہمارے پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس اصل مصیبت یہ کہ پیسہ ہے اس لیے ڈاکو ہر دو چار سال بعد نیا بہانہ بنا کے آ جاتے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پولیس غریب آدمی پہ اتنا ہاتھ نہیں رکھتی جو پتہ کچھ نہیں ملے وہ بھی اس گھر پہ ہاتھ ڈالتے سے رشوت ملنے کے امکانات ہوتے کوئی نہ کوئی کیس بنا کے ہوتے اصل میں اسباب کی دنیا میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا وہ مستتا تم جو بھی تم کر سکتے ہو ان کے لیے تیاری کر کے رکھو من قواتین ومر ربات الخیل گھوڑے پال کے باندھ کے رکھو ان گھوڑوں کو دیکھ کے ان کا پیشاب کٹھا ہو جائے مین پاور اکٹھی کرو من قواتین ومر ربات الخل تو رہتے بو نبی یادو اللہ سے تم دحشت زیادہ رکھو گے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور دو اس کے علاوہ واخری نم نہیں لا تالا مونم کچھ تمہارے اپنے اندر موجود ہے کمزور ایمان والے جو ڈاواں ڈول ہوتے ہیں جدر پانسہ پلٹ گیا ادھر نکل جائیں گے لہذا ان کو بھی یہ پتا چلے کہ بھائی ہم اندر سے بغاوت نہیں کر سکتے اللہ کے دشمنوں کو بھی پتا چلے کہ اس ان کے پاس لہذا زل کو زل جو کہا گیا اور پورے رکوع کے اندر جو ان کی بات بیان کی گئی وہ گئے اور ایک قوم نے ان کو کہا کہ صاحب یہ اس طرف سے لوگ آتے ہیں انجوجا واجوجا مفت فالنا جالولہ کا خرجن بہین ام سدا آ مہربانی کر کے درے کے اندر دیوار بنا دے کسی طریقے سے تاکہ وہ لوگ اس طرف نہ آ سکیں تو کیوں وہ درخواست کر رہے ہیں وہ پیس کیپنگ فورس جو بلواتے ہیں وہ زل کرنا السلام ہے اس تو پورے رکوع میں نہ ان کی نمازوں کا ذکر ہے نہ ان کے روزوں کا ذکر ہے. نہ تحجت کا ذکر ہے نہ کسی اور چیز کا ذکر ہے. وہ ان کی ذات کے اندر ہے ان کی ذات کا خاصہ ہے نظام اسباب پر ٹکا ہوا ہے فاتبہ سا بابا وہ اسباب کے پیچھے لگ گئے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اسباب کو استعمال کیا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کو عروج عطا فرمائے لوگ سوالی ہیں کہ آپ ہمارا تحفظ کریں انہوں نے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ, آپ کو خراج دیں فرمایا نہیں ماں مکن فی ہے ربی خیر نے اللہ نے بڑا پیسہ دیا یہاں پتہ چلتا ہے کہ بندے کی جی میں لالچ کوئی نہیں کہ لو جس بہانے سے ٹیکس لگا دو بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے تم بس مین پاور سے میری مدد کرو اور وہ لوہے کی شیٹیں اندر لگا کے ان کے درمیان انہوں نے سیسا بھر دیا تحفظ عطا کیا تو اصل چیز جو ہے وہ, وہ ہے کہ اسباب کو استعمال کرنا تاکہ بندہ اب جو لوگ مسلمان ہیں وہ تو ڈر جائیں گے جہنم سے باز آ جائیں گے. لیکن جس کا ایمان ہی نہیں ہے مرنے کے بعد اٹھنے پر اسے کون ڈرائے گا اسے اسباب ڈرائیں گے اور وہ تمہارے پاس ہونے چاہیے واخر جاوان درب